بصن الرحمن الحمۃ الحمد اللہ علیہ محمد, آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفح الربادشہ ورثہ انما صنباشہ اور باقی تمام سامعین خرادان غرام برادان سب کو شمس سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو تینتیس ابلی اکتالیس ہے کہ شروع سے لے کر ابھی تک الحمدللہ للہ تین سو تینتیس درخت دعوت شریف کا ہوا ہے اور دوائی سو بھیا کا درخت نمبر اکتالیسواں ہے فورٹی ون اور تو اس میں جو ہے آٹھواں پیراگراف ہے یعنی آٹھواں اللّہ ہمارا چل رہا ہے آٹھواں اللّہ یہ تھا اللّہ یاد الحبل شدید ولامر رشید یا الامن یوم الواعید والجنت یوم الخلود مع المقربی نشود و رخ اسجود والموفی بالہود ان کا راہیم ودود الَََ کا تف الماتری تو کال پرسوں والے کل والے درس میں تین سو میں تین سو بتیس تین سو بتیس و میں جو ہے مال مقروی نے شہود و رکج سجود یہ دو تین دعائیں جو ہے والموفین نے بہت ان تین دعاؤں کے عام لوگوں کے مبارکانوں تک توضیح پہنچایا تھا اور آج جو ہے اس کا اسی پیراگراف کا جو ہے دعا نمبر سات ہے دعا نمبر سات ہاں جی کہ ان کا رحیم ودودن و ودود ان کا تف تو یہ جو ہے حصہ ہے ان کا رحیم ودودن و انََََََََََ کا تف اس مقدس سے دعا دعا نمبر سات ہے پیرگر نمبر آٹھ کا تو اس کے توجہ تھوڑی سا کو بتا دوں تو انََََََََََ کا ہاں جی رحیم ودودن و انَََ کا تف تو انََََََََََ کا یہ لفظ ان الگ ہے کا الگ ہے ہاں جی کا تو کے معنی میں ہے ان بے شک بے تحقیق کے معنی میں تو ان نقاہ یعنی بے شک تو بے ب تو ہاں دونوں میں بے شک تو اور بے تحقیق تو کے معنی میں ایک ساتھ ہے تو اور رحیم بے شک تو رحیم رحیم جو اسے مبالغہ یا صفت مشمبہ ہے ہاں جی اس سے مبالغہ ہو تو اس کا معنی ہے بہت زیادہ مہربان رحیم کے معنی بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہاں جی مقدار میں زیادتی کو سمجھاتے ہیں اور مصفت مشبہ ہو سب معنی یہ بنتا ہے رحیم یعنی ہمیشہ اور مہربانی فرمانے والا اس میں دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے تسلسل کا دائمن ہاں جی رحم و کرم اور شفقت فرنے والا ہاں جی دائمن جو ہے رحم و کرم و شفقت والا چونکہ رحیم کا معنی رحم و اور شفقت کرنے والا کا معنی بھی ہے اور مہربانی کرنے والے کا معنی بھی ہے تو ان نہ کا رحیم یعنی اے اللہ بے شک تو رحیم ہے یعنی بے شک تو بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور بے شک تو ہمیشہ مہربانی فرمانے والا اور دائمً رحم و کرم اور شفقت فرمانے والا ہے ان کا رحیم ان کا یہ معنیٰ بن جائے گا ہاں جی پھر ودود ان رحیم بے شک تو رحیم ہے مہربانی فرمانے والا شفقت فرمانے والا ہاں جی ہے اور یہ بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا بہت زیادہ شفقت کرنے والا یا ہمیشہ مہربانی کرنے والا اور دائمند رحم کرم اور شفقت کرنے والا اس میں زیادتی کو بھی ہے دوام اور استمرار کو بھی ہے یعنی ایک بہت زیادہ شفقت کرنے کے معنی بھی اس کے اندر ہیں یعنی بہت زیادہ رحم کے معنی میں بھی ہیں اور تسلسل اور دوام کے ساتھ ہمیشہ دائمند رحم کرنے والا مہربانی اور شفقت کرنے والا یہ دونوں معنیٰ جو ہے رحیم کے معنی میں ہے ودود جو ہے یہ ودن سے ہے عربی زبان الود الغد میں لکھا ہے محبت و و تمنی کو نہیں محبت و و تمنی کون یعنی کسی چیز سے محبت کرنا کسی چیز کا تمنا کرنا کسی چیز کے ہونے کا تمنا کرنا ہاں جی یہ جی مانی اد ود، ودھ کے معنی کسی محبت و کسی چیز سے محبت کرنا و تمّّہ یعنی کسی چیز کا تمنا کرنا کسی چیز کے ہونے کا تمنا کرنا کسی چیز کے ہونے کا یعنی وجود معنی کا تمنا کرنا یہ معنی لکھا ہے حد دن کا چنانچہ جو ان آیات میں محبت کے معنی میں آیا ہے حد یعنی محبت کے معنیٰ میں جیسا اللہ قرآن فرمۃ اللہ اسکوم علیہ حجرن اللمۃ طلقربا البت کے بارے میں ہاں میرا حبیب آپ کھی دو اپنے امت سے اپنے امت سے کھیدو میں تمہیں اجرس رسالت میں کچھ نہیں مانتا ہوں کوئی اجرت نہیں مانتا ہوں کوئی مزدوری نہیں مانتا ہوں صرف ایک چیز مانتا ہوں اللہ فی القربہ صرف میرے قربہ کی محبت مانتا ہوں یہ مدت میں نہیں بھائی ہاں جی المدت اسی سے ہے اس کا مذہر میمی بولتے ہیں ودن کا مذہب ہے مدت ادنخر بھی منظر ہے ود یود یو دشے اور ودن بھی منظر ہے مود تن بھی منظر ہے تو اس آدمی مواد تیا تو اس آدمی جو ہے چونکہ اوپر کہا تھا نا وط کے معنی دو معنی ہے ایک معنی محبت تو شے کسی چیز سے محبت کرنا دوسرا تمنّ کو کسی چیز کے کسی چیز کا تمنا کرنا چیز, چیز کے ہونے کا وجود میں آنے کا تمنا کرنا تو یہ جو آیا تھا جو آپ کے سامنے ظلم کے اس میں محبت کے معنی میں قلم رابع باپ کے جو لاس علیہ اظن قربہ میں تم سے سالت میں کچھ چیز سوالنے کا کوئی چیز نہیں مانتا ہوں صرف میرے قربہ کی جو ہے قربی رشتہ داروں کی معدت یعنی محبت مانتے ہم معدت میں بن معدت اور وہ تمنی کے معنی میں بھی آیا ہے جیسے قرآن باغ میں ہے ود تعیف بن اہل کتاب الزلکم یہاں ود یعنی تمنا کریں گے تمنا کرتے ہیں اہل کتاب میں سے یہود نے میں سے ایک گرو لو یلونکم کی کاش کہ اگر تم لوگ گمراہ ہو جائیں یعنی ان کی تمنا یہ ہے کہ تم لوگ تو مسلمان گمراہ ہو جائیں کہا کہ کاش تم لوگ گمراہ ہو جائیں ان کی یہ تمنا تو اس میں ودد جو ہے ایسے وہ ود سے ہے ودد مونس کے ہے ہاں یہ کرنے کے معنی میں محبت کے معنی میں نہیں ہے تمنا آرز من معنی میں. یعنی اعلی کتاب میں سے ایک اور, اور تمناہ کرتے ہیں کہ کاش وہ تم لوگوں کو گمراہ کر سکیں اللہ ذلون کم کاش وہ تم لوگوں کو گمراہ کر سکیں یہ ان کی تمنا ہے تو یہ ترجمہ جو ہے یہ دو ترجمہ مفردات راغب نامی عربی قرآن لغت کی کتاب ہے اس میں ود کا یہ دو معنی لکھا اردون کے معنی محبت کرنے کے معنی بھی اور کس چیز کے ہونے کا ہاں جی تمنا کرنا بھی دونوں کلاب کو آیات سے مثال دے دیا ہاں جی تو کیا ہے یہ ان کا بے شک تو اے اللہ تو ودود بھی ہے ہاں جو رحیم بھی بہت زیادہ مہربان شفقت کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی و شفقت کرنے والا اور ودود اور تو ودود بھی ہے یعنی بہت محبت کرنے والا ہے اللہ کی میں ودود محبت کے معنی تو الودود جو ہے لفظ الودود جو کہ ہماری الودنی ہے نا میں تو ودود ہے تو ودود کے معنی مبالغہ کا ہے بہت محبت کرنے والا اس معنی میں بھی ہے بہت محبت کرنے والے کے معنی میں بھی ہے ودود دیکم حل والا معنیٰ اور محبوب کے معنی میں بھی ہے محبوب تو وہ جس سے محبت کی جائے اور محبت کرنے والا ہو تو یہ اسم استمفال کے معنی میں دو معنی میں یہ بھی دو معنی میں یعنی ایک تو اسم استفال والا معنی معنیٰ ایک اسمفول والا معنی ہے ود یا ود ودن ودن وودا دن مودن <تصفيق> <مبدتن تصفيق> یہ سارے الفاظ اس کے معنی محبت کرنا پسند کرنا کس چیز کا شائق ہونا یہ معنی کہ الودود جو ہے از تو ازودن سے مشق شد ہے عربی لغات ہے ہیں فارسی ترجمہ کہتے ہیں الودود بدھ ان سے ہوا ہے یعنی بندگان نصال خدرا دوست دالت وہ دینی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام الودود ہے نا تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندگان نصال خدرہ دوست دینا اللہ تعالیٰ اپنے سال بندوں کو چاہتے ہیں اذانا راجیس ان سے راضی و اعمالِ شعلہ قبول مقر اور چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں ان سے راضی ہیں تو ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں تو الود کا ایک معنی یہ ہے اس میں ودود فعول بیمانی اسم فعال ہے ہاں اس فعلی معنی میں یعنی کیا ہے دوست محبت کرنے والا اپنے سالے بندوں سے محبت کرنے والا اپنے سالے بندوں سے راضی ہونے والا اور راضی اور محبت کی وجہ ان کے اعمال کو قبول کرنے والا یہ معنی ہے تو یہ سب حل کا ہے ہاں جی اور گاہی اوقات جو ہے بدی معنی کبھی اس معنی میں کہ او بندگاہ نصال خدرہ ہاں جی نزد خلقش محبوب بے فرماتے ہیں کبھی جو ہے ودود کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کو اپنے محلوقات کے نزدیک ان کے نظر میں محبوب اور پسندیدہ قرار دیتے ہیں یعنی ودود کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے صالح بندوں کو اپنے محلوق کے نگاہ میں محبوب قرار دیتے ہیں پسندیدہ قرار دیتے ہیں ہم چنائیں کہ خود تو جو خود در قرآنِ النواتے ہیں سید الحم الرحمٰن الود بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمان اللہ تعالیٰ قرار دے گا ان کے لیے دن محبت یعنی بہت اللہ تعالیٰ مومنین کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا مومنین اس کو چاہنے لگیں گے یعنی خدا رحمان رحمٰن آنان یعنی مومنین ر محبوب میں کردان یعنی وہ دنیا نے اللہ تعالیٰ مومنین کو محبوب قرار دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے محبت کرتے ہیں تو اس سے بھی وہ محبوب ہے اور اللہ کے بندوں کے نظر میں بھی اس کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں تو بندوں کی چونکہ بندے ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے بھی وہ محبوب ہے تو اس میں درنجہ فعول بے معنی مفعول عمل بنا این ودود درنجہ بے معنی مدود یعنی محبوب یہ جو ہے فرسی تشریح کتاب جو ہے آئین بندگی ترجمہ ہے ادت الدائی کا اس کا ترجمہ ہے ہاں جی فاض علی کا علامہ فاض علی کا ہے جو شاست کا استاد ہیں ان کا صفحہ نمبر آٹھ سو پہ یہ فرسی توجیح دیا ہوا ہے وہاں انہوں نے کہا ہے وطود کے جو ہیں دو معنی ہیں ایک تو کیا ہے بندوں سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے دوسرا کیا ہے ودود کے معنی اللہ تعالیٰ اپنے سالے بندوں کو اپنے بندوں کی نظر میں محبوب قرار دیتے ہیں پسندیدہ قرار دینے والا ہے تو اس ماس ما, اس لحاظ سے جیسا سید الرحم الرحمٰن الدا جو ہے ان اپنے صالح بندوں کو لوگوں کی نظر میں محبوب قرار دیتے ہیں تیسرے میں یہ ودود دیوانی مفعول ہے ہاں جی <coughs> <tye> ودود کے مختلف ترجمہ ہیں تو معنی یہ ہوا کہ ان نہ کا اے اللہ بے شک تم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم اور مہربانی شفقت کرنے والا ہے ودودن اے اللہ اور تو بے شک تو جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے راضی ہے ہاں جی عورتوں بے شک جو ہے اپنے بندوں کو ان کے اعمال کو ان سے محبت کی بنیاد پر ان سے رضامندی کی بنیاد پر ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں ایک معنی ہے دوسرا معنیٰ جو ہے انَََََ کا رحیم بے شک تو مہربان ہے رحیم ہے شفقت والا شفقت کرنے والا ہے اور تو ودود ہے تو اپنے سالے بندوں کو اپنے بند محلوق کے نظر میں محبوب قرار دیتے ہیں پسندیدہ شاہد قرار دیتے ہیں یہ معنی ہے تو شرم میں جو ہے یہ ودود بے معنی محفول ہے آگے وہ ان کا با اور کے معنی میں ہے ہیں ان نکم بے شکتو ان یعنی بے شک ان بے تحقیق کا تو بے شک تو تف الو پھیل مزارِ معروف سے تو انجام دیتا ہے ان نہ بے شک تو تف انجام دیتا ہے اللہ سے مخاطف اللہ بے شک تو انجام دیتا ہے کیا چیز ماں تری ماں بے من الضی موصلہ یعنی جو جو بھی جو چیز تو جو چاہیں جو چیز چاہیں تو تو انجام دیتا ہے جو چاہیں ما جو, جو بھی چیز توریدو دو چاہے تورید وزفیل ارادہ یورید و اراد تاً فال سے ہیں ہاں جی سغا فعل ال مزار شغا مل کر حاضر ارادتا ہاں جی بے معنی چاہنا اس کے معنی یورید میں چاہنا ارادہ کرنا پسند کرنا خواہش جذبہ تو ما تورید کا معنی کیا ہو جائے گا ما تورید یعنی تو جو چاہے تو جو پسند کرے اللہ بے شک ان بے شک تو, تو انجام دیتا ہے ماتری جو چاہے جس کو جو دینا چاہے جس سے جو روکنا چاہیں اس کائنات میں جس ہنسی کا حکم چلتا ہے بلا چون چرا وہ اللہ ہی کا حکم ہے اور یہ اسی طرح حکماطف ہے اللہ سے محاطف کر کے اللہ بے شک تو تف انجام دیتا ہے بجا لاتے ماتری جو چاہیں تیرے لئے کوئی حکم امر نہیں, نہیں کہہ سکتے تو جو چاہے انجام دیتا ہے تو ترجمہ دعائیں اے اللہ بے شک تو نہات مہربان رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے بے شک تو جو چاہے انجام دیتا ہے اس کا مانیے گا اِن کا رحیمن ودودن ان نگر علومات کا مانیے بن جائے گا اے اللہ بے جو ہے بے شک تو نہات مہربان یعنی ان کا راہیمن اور رحم کرنے والا ہے اور ودودن محبت کرنے والا اور بے شک تو جو چاہے انگتّہ علومات بے شک تو جو چاہے انجام دیتا ہے تو پوری دعا کا جو ہے مکمل ترجمہ شروع سے یہ بن جائے گا دعا کا مکمل ترجمہ سعید خوشت تعلیم کے دعوت سے کہتے ہیں علامہ سے پرواہ نگارہ اے مضبوط رسی کے مالک اور نیک امور کے مالک میں تجھ سے خوف کے دن امن اور ہمیشہ رہنے والے بہج میں تیرے مقرب شہیدوں یعنی مقرب بندوں اور رکوع و سجود بجا لانے والوں اور وعدہ پورا کرنے والوں کے ساتھ ہم نشینی چاہتا ہوں بے شک تو نہات رحم والا ہے چاہت والا ہے بے شک تو چاہت جو چاہتا ہے بے شک تو جو چاہتا ہے کر لیتا ہے تو اس ترجمے میں جو ہے باقی سارا ترجمہ تو صحیح ہے صرف ایک لفظ کے تھوڑا توجہ طلب ہے مال مقربی نے شہود میں اشہود کا منع انہوں نے بار و خورشید نے شہیدوں شہیدوں کیا ہے شہیدوں کا ترجمہ کیا ہے شہید کا ترجمہ کیا ہے تو یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے کیونکہ اشہید کی جم شہدا ہے ہاں جی شہود نہیں ہے شہید کی جم شودا شعود نہیں ہے یہاں شہود سے مراد ہم نشین ہے جو کہ آقا صاحب نے جو ہے بس ہم نشینی چاہتا ہوں کہ زمین میں کیا ہے ہاں جی ہم نشینی چاہتا ہوں کیونکہ اسی میں یہ ورت آیا ہے تو وہ صحیح ہے شہیدوں والا تجمہ سہنی ہے تو الحمدللہ جو ہے آج کے دس یہیں پر اتفاق کرتے ان کا رحیم ودودن تف و مدعود و ان کا تحفلات کی مختصر توجہ ہو گئی